محمد ان شاء اللہ رسول اللہ آج کل کیونکہ عمروں کا واپس ویزے کھل گئے ہیں ماشاء اللہ بہت لوگوں کا عمر پہ جانے کا ارادہ ہے اور لوگ جا رہے ہیں الحمد سفر جو ہے حج اور عمرے کے اعتبار سے تھوڑی سی چیزیں جیسے پتہ ہے کہ ہم یہاں ظاہری اینگلس کو ایڈریس نہیں کرتے جو عمرے کے مسائل ہیں یا حج کے مسائل ہیں وہ تو فکہ منتب کیے ہیں اور وہ مفتیحان سے معلوم ہو سکتے ہیں یہ سازش کے دل میں آیا کہ کچھ وہ باتیں تھوڑی سی عرض کی جائیں جس کی طرف عام ہماری توجہ نہیں جاتی اور عمرے حج کے مسائل ہم اس پہ بھی عرض کر دوں کہ جب جائیں عمرے پہ تو خوب مفتیحم سے ظاہری مسائل بھی معلوم کر کے جائیں کیونکہ حج کے عمرے کے ایک بڑا عمل ہے آدمی جا رہا ہے تو کوشش کرے کہ جتنا کامل ادا کر سکے داخلہ اتنا کرے مسلم جیسے حج کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے مسائل ہیں کہ جب حج کا سیزن آتا ہے تو جو مفتیان خاص طور پہ مفتی حضرات حج کے مسائل جو زیادہ تر بتاتے ہیں یا لوگ جن کو رجوع کرتے ہیں حج کے مسائل پوچھنے کے لیے تو وہ دوبارہ حج کے باپ کو ری اسٹڈی کرتے ہیں اتنے زیادہ مسائل ہیں اس میں بلکہ یہاں سے آتا ہے کہ ابن حجب رحمت اللہ علیہ کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی تھی حج کے مسائل پہ اور جب خود حج کرنے پہنچے اس زمانے میں تو لوگ بھی بہت کم ہوتے تھے آج کی طرح تو نہیں کہ ایک مرمان پرواف کر رہا ہے تو انہوں نے بجائے اینٹی کلاک وائز سواف کرنے کے کلاک وائز طواف شروع کر دیا تو کسی شخص نے ان کو روکا جناب آپ تباب غرب کر رہے ہیں اتنے بڑے عالم پوری کتاب اس کو لکھی انہوں نے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تو میں تواب کر رہا ہوں تو انہوں نے نے اس, اس شخص نے کہا کہ جناب آپ ملاکاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی فلاح کتاب سے یہ لکھا ہے کہ تواب کے وقت تمہارا آپ کے دعبا جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی طرف ہونا چاہیے یعنی انہیں کی کتاب کا ان کو لسنس دیا مگر اتنے زیادہ مسائل ہوتے ہیں کہ معلومات آدمی کے رین ساتے ہیں رین سفر پر آدمی جائے تو ظاہری مسائل بھی خوب پتہ کر کے جائے مگر اس سے بڑھ کے آج بھی بہت بڑا خطرہ میں آ چکا ہے کہ ہم جائیں پہ اتنا زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں کہ آج عمرے کے سفر کو اگر آپ سعودیہ میں آپ کا جانا ہو تو اس کو کس زمرے میں ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں ریلیجیس ٹوریزم آج اس کو دینی سیاحت کا نام دے دیا گیا ایکچولی دینی سیاحت کے وہاں آ, وہاں کی گورنمنٹ اس کو اس نام سے ہی ریفر کرتی ہے ریلیجیس ٹوریزم کہ جی, ہم ریلیجیس ٹوریزم کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں اس فقیر کے نزدیک یہ کوئی ٹوریزم نہیں ہے کیونکہ ٹوریزم عام طور پر جس اخلاح میں ہم لیتے ہیں سیر تفریح چاہے اس کو دینی صحت تفریح کر دی جائے حج اور عمرہ جو ہے بہت بڑی عبادت ہے اور ایک ایسی عبادت ہے جس میں اگر اس کو ظاہر اور باطنی طور پہ صحیح کیا جائے تو اس کے ثمرات ظاہری اور باتمی بے پناہ میں اس کی شرط یہ ہے اس کو اس طرح ادا کیا جائے جس طرح اس کا حق ہے افسوس سے آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا لوگ حج کو جاتے ہیں <coughs> واپس ہیں آپ کسی سے پوچھے جناب آپ کی حج کیسے تھی آپ کو اکثر اور بیچ کر جواب مل گیا جناب الحمدللہ بہت اچھا ٹور اپریٹر نے بڑا اچھا ہوٹل بھی کھلانا بڑا اچھا تھا کمرے کی سروس بھی بڑی اچھی تھی اور کھانے کا تو بھوکے ارینجمنٹ تھا اور منا رفات میں بھی اتنے کو کھانا لگا ہوا تھا اور ساری رات چائے آپ نے ہے کو ہر چیز بڑا زبردست حج بار ماشاءاللہ جی ماشاء اللہ آپ خود یہ چیزیں اگر اپنی زندگی میں دیکھیں جب یاد کرے کہ کچھ دن سے جو لوگ آئے آپ نے جن سے پوچھا اکثر بیچ کر اچھی حج کسی تکلیف نہیں ہوئی الحمدللہ یہ اچھی بات ہے اور اپنی جو ظاہری جسم کی سہولیات کے اعتبار سے تو آپ کو بتائے گا کہ میری حج کیسی ہوئی مگر کیا یہ حج ایسی ہوئی کہ جس نے آپ کی زندگیاں بدل دی آپ کے باطن کو آپ بدل دیا پہلے زمانے میں کوئی حاجی جاتا تھا تو جب وہ واپس آتا تھا تو اس کی زندگی پلٹ چکی ہوتی تھی اس کی زندگی ٹرن راؤنڈ کر چکی ہوتی تھی آج ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم ہر سال حج پہ جا رہے ہیں سال میں دو تین مربع عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں مگر ہوتا کیا ہے واپس آ کے ماں سو آئے کہ ظاہری طور پہ ہمارے پاس یہی یہ بتانے کو ہوتا ہے کہ جی بہت بہترین ہوٹل بڑا اچھا انتظام ہو گیا ہے ہر جگہ پانی بھی اویلیبل تھا اور واپس ہم اگر لاتے ہی ہیں وہاں سے کوئی بینی چیز بھی لے آتے تو بہت لے آئے تو کھجور اور زمزم واپس لاتے ہیں میں ان چیزوں سے منع نہیں کر رہا ہوں کھجور اور زمزم ضرور لانی چاہیے وہاں کی سوگات ہے اور یہ آگے میرا پیار کرتا ہے کہ وہاں پر ہد اور عمرے پہ بندہ جائے تو باقی اپنے وقت نظاروں میں نہ ویسٹ کرے وہاں کی لانے کی چیزیں بے شک ظاہری چیزوں میں کھجور اور زمزم ہی پر اتنا بڑا سفر ہے اگر ہم نے مہان سکسس کا کرائٹیریا ہمارا یہی دیکھ لیجیے اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہمارے لیے ہر چیز کا سکسس کرائٹیریا کیا ہے کہ یہ جسم جو ہے کن زیادہ سے زیادہ سہولت میں ہو جائے یہ ہمارا جو جسم ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آرام مل جائے تو آج ہر اور عمرے کے لیے ہمارا کرائٹیریا یہی ہے کہ ہم اگر خدا خاص کا وہاں کچھ تھوڑی بہت تکلیف آ گئی تھی کوئی ہوٹل کا کمرہ اچھا نہیں ملا یا دیر سے مل گیا آپ دیکھیں لمبی کپڑا ارے وہاں کے یہ عرب لوگ ایسے ہیں اور ان کو تو کمیز نہیں ہے فلاں فلاں اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا ہمارے اسلاق کس طرح کرتے تھے وہ ظاہری عمرہ بھی کرتے تھے ضروری ہے ظاہر ہوگا تو اس کا باطن ہوگا بٹ جہاں وہ ظاہری کرتے تھے وہ دل کا عمرہ بھی کرتے تھے وہ روحانی عمرہ بھی کرتے تھے انسان اس کیفیت میں جائے کہ ایک عشق کی کیفیت میں جا کے عمرہ کرے اس کیفیت میں اس لگن سے جائے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے گھر آدمی جا رہا ہے اللہ کے گھر جا رہا ہے کس طرح میں جا رہا ہے اگین آج اگر ہم اس کو پوچھ رہا ہے کہ عملہ کیوں کرنے جا رہے ہیں جی وہ بس دین کا ایسا ہے, ایسا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بھی ہے کہ آتا ہے جی وہ حضرت اور عمرے مطلاقت کرے گا اللہ اس کے رسم برکت دے دے گا سب ہے اس کے ظاہری انوارات بالکل ہیں اس پہ کوئی انکار نہیں ہے مگر یہ تو آپ نے بہت ہی سستا اپنے آپ کو بیچ دیا نا اللہ پاک تو کیا کیا لینا چاہ رہے ہیں اس حج اور عمرے کے طفیل ایک اس کا ہڈن ڈائمینشن ہے جس کو اگر ہم جس کے اوپر توجہ دے کے جائیں گے تو آپ اپنی زندگیوں میں چینج محسوس کریں گے اپنے روح کے اندر چینج محسوس کریں گے اس حج اور عمرے کی حلاوت آپ اپنے اندر محسوس کریں گے پھر یہ باہر کی چیزیں آپ کو متاثر نہیں کریں گی جو اندر کی آپ کی بنیں گی وہ لفظوں کے اندر نہیں آپ سما پائیں گے اندر کی جو ایک مزہ ایک سرور ملے گا اب مثال کے طور پہ ہم نے یہاں عمرے کا احرام باندھا ہمارے ہاں ایک ظاہری نیت بھی ہے بالکل کہ جی دو کپڑے ہونے چاہیے دو چادریں ہیں اور ایسی شفل سپر کی ہڈی پر نہیں آنی چاہیے پیر کی وہ بالکل صحیح ہے that that. بس جی دو نفل بھی پڑھنے ہیں اور نفل بھی آپ نے پڑھ لی نیت بھی کر لی مطلب اس نیت کے پیچھے آپ نے جب, جب نفل پڑھ لی تو اس کے بعد اس کے پیچھے آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے تھی یہ دو چادریں کس چیز کی علامت ہے کہ یہ کفن کی علامت ہے کبھی ہم نے یہ احرام پہنتے ہوئے سوچا ہے کہ یہ کفن کی علامت ہے اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان کفن میں کیا ہوگا یہ دو کپڑے سفیدی ہوں گے کوئی سلاوا کپڑا نہیں ہوگا کفن میں بھی سلاوا کپڑا نہیں ہوتا تو یہ بدسل کیا ہے کہ جیسے اب ہم نے اپنے آخرت کا سفر شروع کر دیا اب دنیا ہمارے لیے جیسے ختم ہو گئی اب ہم جیسے مر سے گئے اور اب ہم نے کفن چڑھا لیا آپ یہ بتائیے مردے کے دنیاوی چیزوں میں پھر انٹرسٹ رہتا ہے اب اس کا انٹرسٹ کیا ہے اللہ پاک اصلاح چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے پھر میرے پاس اس طرح حاضر ہو کہ دنیا کی نعمتوں میں کوئی اجلاس نہ ہو تو دو چادریں چاہے تو عرب پتی ہے چاہے تو کنگال ہے چاہے تو فاتو سے ہے چاہے تیرے گھر میں ہزاروں کھانے ہیں مگر تو اللہ کے پاس کیسے فقیروں کی اخلاح جا رہا ہے انسان جب پہنا آرام تو دل میں اب کیا اللہ کے ساتھ اس کی میں ہے کہ یا اللہ اب تو میں نے ساری دنیاوی چیزیں چھوڑ دی اب میں تیری کرب میں تیرے پاس آ رہا ہوں جو تلبیاں کرتے ہیں لبیک بیک لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں لبیک بیک اللہ مبیک لب بریک لاش اللہ کر تاریخ اللہ کی بیان کہتا ہے اور حاجی کیا کہتا ہے؟ عمرے والا کیا کہتا ہے عام کے بعد اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اگر آپ اس پہ غور کریں اس کا بیک گراؤنڈ کی سیم اگر آپ غور کریں تو غور کرے تو یہ کیا ہے کیفیت ایک انسان دیوانہ ور اپنی محبوب کی طرف جا رہا ہے اب اس کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہے اور وہ چلاتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں لبیک لب اللہ دیوانور اللہ کو فخار پہ چلا جا رہا ہے انسان جب تلبیہ پڑھے تو دل سے بھی پڑھے صرف ظاہر سے نہیں زبان پہ تو ہمارا طلبیہ جاری ہوتا ہے اور سامنے ایئر لائن کیٹلاگ کی سامنے کھلی ہوتی ہے کہ آج کھانے میں کیا مینیو میں کیا کیا چیزیں ہیں پتہ بتائیے اس کا کیا اثر ہوگا اللہ پاک کو کیا اس قسم کی عبادات اللہ پاک کو عبادات کی ضرورت تو نہیں ہے مگر اللہ پاک تو ہمارے ظاہر باطن دونوں کو جانتا ہے جب ہمارے باطن کی یہ کیفیت ہوگی کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں اور اللہ پاک تو پہلے کہہ رہے ہیں حنی شریف میں آتا ہے اعمال الن نیت چھوٹی چیز ہے ظاہری چیز نہیں ہے تو صرف لفظوں کا نام نیت نہیں ہے اصل نیت دل کی کیفیت کا نام ہے ایک آدمی ایک مثال ہے کہ منہ سے کلمہ پڑ رہا ہے مگر اگر اس کو دل کی نیت نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے ٹھیک ہے اصل چیز نیت کیا ہے یہ دل کی کیفیت کی چیز ہے دل, دل, دل کے ارادے کا نام تو یہاں آدمی کل دیا رہا ہے مگر اس کی توجہ ہی نہیں ہے اس کی طرف اللہ پاک کو ایک طرف پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں مگر حقیقت میں وہ سامنے اللہ کے حاضر نہیں ہے دل سے حاضر اس کا دل حاضر نہیں ہے اب جب آپ دل حاضر کر کے چلیں گے اب یہاں سے آپ کا جہاز کیا اڑا سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کی روح جو ہے اڑ گئی سمجھانے کے لیے سلفارش ہوں جیسے آپ کے بدن سے آپ کی روح نکل گئی اب پیچھے کی چیزوں کی فکر ظاہری چیز آگے کی فکر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جی گدہ اترے اب جلدی ہے کہ جس فوٹو میں باہر نکل آئے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی مقامی لوگوں کو یہ بڑی بڑی گالیاں شروع ہو گئی ارے یہ تو یہاں سے لوگ کیسے ہی ہیں یہ سست ہیں یہ فراہ ہے یہ دھمکا ہے ان کو کمیز نہیں ہے یہ ہے جٹ ہے ڈائر ہے یہ خود سوچیے کہ جو آدمی عشق کا سفر کر رہا ہو اس کو بلا کیا ہو اس کے اس کے ساتھ آگے کیا ہو رہا ہے تاخیر کیا ہو رہی اس کا سفر تو شروع ہو گیا ایک عاشق ہے اس نے اپنے محبوب کی کے گھر کے منزل کی طرف اس نے سفر شروع کر دیا ہے اور ہر لمحے وہ قریب آ رہا ہے آرام اس نے پہن لیا ہے اب اس کا میٹر اللہ کے ڈاؤن ہو چکا ہے اگر اس کا دل بھی اس کے آرام کے ساتھ ہے تو اب جتنی دیر میں وہ پہنچے گا اتنی دیر تک اس کو اللہ کی طرف سے اس کو ادر ملتا رہے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے عبادت میں وہ کر رہا ہے ہم لوگ تو آج حیران کو یوں سمجھتے ہیں جیسے کوئی بڑی وبال کوئی مصیبت یا جلدی جلدی جاؤ فوری عمرہ کرو کٹ حیرام ہوتاؤ کیوں تمہیں عبادت کر جا رہے ہو اللہ کے بند جتنی دیر تک تمہیں آرام پہلے رکھو گے تم سے اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی تمہیں اس کا اجر ملتا رہے گا اور تم پریشان ہوتے ہو اگر امیگریشن میں تم کو تھوڑی دیر لگ گئی کوئی تمہیں اجر مل رہا ہے اور تم تو اپنے محبوب کے گھر جا رہے ہو تم تو اس کی لگن میں اگر اندر تمہارا دل اس کی لگن میں لگا ہے تو پھر ظاہرین چیزوں کو تو میں پڑھوا ہے وہ کہتے ہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اس کے آگے مجنو گزر گیا بعد میں اس نے فوراً نماز ختم کر کے مجموع کو بہت برا بلا کہا کہ تجھے ہوش نہیں ہے میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے سے گزر گیا کہتے مجنو نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے تج بھی عجیب آپ شکے میں تو ایک بندے کے عشق میں للا کے عشق میں مجھے ہوش ہی نہیں تھا میں اس کی سوچ میں جا رہا تھا مجھے تو نظر ہی نہیں آیا کہ تھی نماز پڑھ رہا میں تویب اللہ کا عاشق ہے کہ نے مجھے پورا دیکھ لیا تو میں تیرے سامنے سے جا رہا ہوں حقیقت میں ہمارا حال بھی یہی ہم نے کبھی اللہ کے عشق میں کوشش ہی نہیں کی عقلی کوشش بھی نہیں کی کچھ امن چیزیں ہوتی ہیں سبند سے پہلے اخلی چیزیں ہوتی ہے اگر کوشش کرے تو اکنی چیزوں کے تمن یعنی فترطن بھائی نیچر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرما دیتے انسان جب وہاں ایئرپورٹ پہ, پہ پہنچا اب اس کو یہ خودکشی لگی ہوئی اب چپ چی لگی خودکشی لگی تم تو اللہ کے عشق میں مگر ہو کے جا رہا بس تم دیر لگی تو بیٹھو اللہ کو یاد کرتے رہو تم پہ اللہ کی رحمت خصوصی متجو ہے اب تم خود سوچیے کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں ایٹ قائم پوری دنیا میں جنہوں نے آرام پہنا ہوتا ہے ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار ابھی آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو تورام میں کتنے لوگ ہوں گے بیس ہزار لوگ ہوں گے یا ایک لاکھ لوگ ہوں گے اس وقت یا دس لاکھ ہوں گے چلو ایک مثال ہے کہ عمر میں دس لاکھ ایک وقت پہرام میں تو نہیں ہوں گے مگر مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں بہت لے لیا فکر دس لاکھ لے لیا کتنی دنیا کی آبادی کتنی سات آٹھ ارب روپے آدمیوں کی آبادی ہے تو آپ فرسٹ آف آل شارٹ لسٹ ہو گئے اللہ کے یہاں آپ اب ان, آن در, سات آٹھ ارب میں سے دس لاکھ ایسے لوگ ہیں بلکہ ایکچولی پسند بھی بہت کم جس پہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے آپ کیوں اس بات کی جلدی میں کہ میں حرام فورن اتار کے اللہ کے خواص میں سے عام لوگوں میں شامل ہو جاؤں اللہ یہ تو آپ کو بڑی نعمت مل گئی لیکن آپ نے آرام کرنا ہوا ہے تو اللہ کی تو خصوصی خصوصی رامت آپ پہ متوجہ ہے آپ تو شارٹ لسٹ کر دیے گئے, گئے ہیں اور آپ کا سٹیٹس پرایورٹی سٹیٹس ہے اس وقت یہ پرائیورٹی سٹیٹس ہوتا ہے جس میں ایک اور بات آپ سے لوں آپ کی دعائیں زیادہ قبول ہو رہی ہوتی آپ کے حاضرات کی طرف اللہ پاک خود متوجہ ہوتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے تو اگر کہیں آپ کو تاخیر بھی ہو رہی ہے تو یہ تھریٹ نہیں ہے یہ اپرچونٹی ہے آج مارڈرن ٹیکنالوجی میں ہم کہتے ہیں نا یہ بزنس اسپاٹ انالیس کریں جی یہ تو تھریٹ نہیں ہے یہ تو اپرچونیٹی حقیقت میں ہم نے ایکچوئل اپرچونیٹی کو تھریڈ بنا دیا کہ جی, تاخیر ہو رہی ہے چھ گھنٹے ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں سج گئے ہیں تم سب گئے تم تو ذرائع اللہ کو منانے کے لیے اللہ سے منوانے کے لیے تھے اور یہی وہ وقت ہے دس از میرائم اللہ نے تمہیں روک لیا ہے اللہ پسند فرما رہے ہیں اللہ یہ نہیں چاہ رہے اللہ یہ نہیں چاہ رہے اس کو اس نظریے سے ہم دیکھ لیں اللہ یہ نہیں چاہ رہے کہ میرا بندہ کھٹ آدھے گھنٹے کے اندر عمرہ کر کے اور سب سے فارغ جلدی سے ہو جائے تاکہ میرے مقربین سے نکلے اور اس کا ارام اترے پرسپشن ہے نا دیکھنے کی بات تو آپ اگر اس نظریے سے جائے کہ بھائی میرا اب تو مجھے اپارچونیٹی آپ نے بھیا میں اپنے اللہ کو یاد کروں اپنے اللہ سے مانگو کیونکہ اللہ متوجہ ہے مجھ پہ اب آپ وہاں پہنچے اور اب آپ اللہ سے مناجات کرتے جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے انتظار میں لائن لائیں مگر اللہ سے کلام کرتے جا رہے ہیں اپنی حاجات پیش کرتے جا رہے ہیں اور اللہ سے اسی طرح مناجات کر رہے ہیں کہ جیسے ایک عاشق جو ہے اپنے معشوق کو ملنے جا رہا ہے اور اب رستے میں اس کو تاخیر ہو گئی تو فوراً اپنا سیل فون نکالتا ہے اور اسے باتیں شروع کر دیتا ہے اور اس باتوں میں اس کو کیا کہتا کہ جی میں تو بہت بےتاب ہوں آپ کی طرف آنے کا اور بس دیکھو میں یہاں کے پہ پہنچ گیا ہوں اور وہ کریکشن توڑتا نہیں ہے مختلف یہ نہیں کہتا کہ السلام علیکم بس میں جدہ پہنچ گا السلام علیکم نہیں اس کی تو خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے معشوق کے ساتھ بات کرتا رہوں کیونکہ اب میرا معشوق بھی میرے انتظار میں ہے مجھے میری طرف زیادہ متوجہ ہے اسی طرح جب ہم وہاں ایئرپورٹ پہ اگر تاخیر ہو رہی ہے رستے میں تاخیر ہو رہی ہے یہ تو الحمد للہ بھائی رحمت کی بات ہے کہ اللہ پاک ہمیں آرام میں پسند فرما رہے کہ ہم اس لباس میں ہوں اس عبادت کے لباس میں ہوں میں یہ بھی کیا ہے صرف بات کی طور پہ اپنے دل کو آگے رکھتے ہر وقت دل کا کنیکشن اوپر کرنا ہے اسی طرح سب سے اہم پھر آپ جدہ سے مکرمہ, مکرمہ پہنچ گئے اس میں بھی بڑی پہلو کہ ہمارے ہاں ظاہری طور پہ بھی ہمیں یہی جلدی ہوتی ہے کہ ہم فوری عمرہ کرنے تاکہ یہ احرام ہو جائے اچھی بات ہے جی فوری عمرہ کرنے احرام کی پابندیاں ہیں ٹھیک ہے مگر اگر اس کو تھوڑا محبت کے انداز میں دیکھیں جو ہمارے علماء بشائق فرماتے کو علما کرنے کا پہلا طریقوں میں سے پہلی لازمی چیز خیال انسان کو پکڑنی چاہیے کہ جب وہ وہاں پہنچے پہلی بات ہے سفر کی اس کو تھکاوٹ ہوگی اب وہ فوری تھکا تھکاوا کر کے اگر عمرہ شروع کر دے گا تو سارے عمرے میں اس کا ظاہر تو چل رہا ہوگا پھر رہا ہوگا پر باقی طور پہ وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اس واسطے کیونکہ اس کا جسم تو شدید تھکا ہوا ہوگا تھکاوٹ میں آپ خود دیکھیے کوئی بھی عمل آدمی جب شدید تھکاوٹ میں کر رہا ہو تو اس کی توجہ وہاں نہیں ہوتی وہ عمل صرف ظاہری طور پہ تو کر رہا ہوتا ہے مگر دن اس کا حاضر نہیں ہوتا اس کا کیا طریقہ کہ انسان پہلے جائے ہوٹل میں آرام سے کچھ دیر آرام کرے اپنے آپ کو ریفریش کرے آدھا پونا گھنٹہ دو گھنٹے کتنا ہے آرام کرے تھوڑا سو جائے تاکہ تر تازہ ہو جائے تر و تازہ ہو کے پھر حرم شریف میں جائے گا تو اب اس کا دل زیادہ حاضر ہوگا دیکھیے ایک تو پنچائی اہل اللہ کا مقام ہے جن کا دل ہر وقت اتنی شدت سے اللہ کی محبت میں رہتا ہے کہ شاید ان کو تو فخر فرق ہی نہ پڑتا ہو وہ ذائقہ تھکاوٹ ان کو شاید محسوس ہی نہیں ہوتی مگر ایک ہم جیسوں کا اپنی حالت ہے ہم جیسوں کے لیے بہتر یہی ہے یہ کہ ہم آرام کر کے پھر جو ہے شریف جائیں اچھا اب ان سب پروسیس میں اپنے دل کو حاضر رکھنا ہے اور جب آتا ہے کہ کعدے پہ جب پہلی نگاہ پڑ ہے جتنی دیر تک جپٹنے سے پہلے انسان دیکھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں تو انسان جب جائے اور کعبے کو جب اس کی پہلی نظر پڑے تو اس بات کا بھی جہاں اہتمام کرے کہ ظاہری طور پر اپنے منہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اپنے دل کو بھی حاضر اور اللہ کے آگے گر گرا کے اور اللہ کی محبت کو سامنے رکھ کے مانگے خوب مانگے یہاں تک تو اس کی آنکھ جھپک بھی جاتی ہے پھر اپنے آپ کو کہیں کہ دیکھو رب اس بات کا پابند نہیں ہے کہ کہیں نظر تو ہی دینے والا ہے رب تو ہمیشہ دیتا ہے اور اس یقین سے دل میں یہ یقین رکھ کے جتنا اس سے ہو سکتا ہے جو بھی اپنے لیے جو آباد کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے گرگرا کے گرگرا کے اللہ سے مانگے پھر اسی طرح جب اس نے طواف کیا یہاں دیکھا ہے آپ سے اکثر ہوں طواف میں اکثر و بیشتر ساتھی کیا کرتے ہیں کہ یا تو کوئی طواف کی کتاب لے لی اور وہ طوطے کی طرح سپیڈ مار رہا ہے اور پڑھ رہا ہے اس میں ایک بات اس کا دل حاضر نہیں ہوتا کیا وہ قرآن شریف کی کیوں نہ تلاوت کر رہا ہوں تو قرآن ش... یا تو آف اور بات ہے مگر مجھ جیسا ہے تو اس نے قرآن سامنے کھولا ہوا ہے اور پڑھتا جا رہا ہے اور کیونکہ سامنے کتاب کو دیکھ رہا ہے تو چار آدمیوں کو دھکا دے رہا ہے چار سے ٹکرا رہا ہے اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کوئی ہوش نہیں اس کو صرف ایک چیز ہے کہ بھائی میں قرآن پڑھا ہوں اور میں جلدی سے تواف ختم کروں اگین تواف ایک عشق کا عمل ہے کون اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے عاشق جب آپ اپنے محبوب کے گھر پہنچ گئے ہیں تو محبت سے اس کا چکر لگائیے اور گھر کا چکر نہیں اس کا چکر لگائیے کعبے کو ہم سجدہ نہیں کرتے ہم تو اللہ پاک کو سجدہ کرتے ہیں بیت اللہ کو ہم سجدہ نہیں کرتے نا ہم بیت اللہ ان کی محبت پہ تو ہم وہاں نہیں پہنچے نا ہم تو اللہ کی محبت پہ وہاں پہنچے ہیں نا تو یہ جو طواف عمرے والا یا حاجی کرتا ہے یہ دراصل اللہ کے ارد گرد کا کر رہا ہے نا اب جب اللہ کے ارد گرد کا کر رہے ہو آپ کی زبان تو سامنے کباب کی کتاب پہ لگی ہوئی ہے آنکھیں بھیجو ساری وہاں لگی ہوئی دل آپ پر حاضر نہیں ہے کیونکہ ہم جیسا آدمی عربی سمجھتا ہی نہیں ہے تو نیٹ ریزلٹ کیا ہے کہ جو پڑا توڑا ہی उससे ہے کوئی انکار نہیں دیکھا سواف کرنے کا طریقہ کیا ہے کوئی جلدی نہ کرے کوئی ضروری نہیں کہ آپ بیچ ثواب کرو گے تو ہی قبول ہے آپ تو کم کرو ویسے تو جتنے زیادہ سے زیادہ ہو اپنے طواب کو اس طرح کریں کہ وہ اس کو انجوائے کرے اس سے لطف اٹھائے کیوں کیونکہ یہ تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے آپ وہاں گئے ہیں پوری دنیا میں طواب کوئی نہیں ہو سکتا سوائے وہاں نمازیں آپ پوری دنیا میں پڑھ سکتے ہیں روزہ پوری دنیا میں رکھ سکتے ہیں ذکر پوری دنیا میں کر سکتے ہیں طباف صرف بیت اللہ کا ہے اب آپ کہاں پہنچے جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے دس ہزار آدمی آرام میں سے اب پرواس میں تو پچاس ہزار آدمی بھی نہیں ہے بلکہ عمرے پہ تو اس سے بھی کم ہے تو اب آپ کتنی شارٹ لسٹ ہو گئے کہ اللہ کی نگاہ میں آپ سات ارب آدمیوں میں سے وہ پانچ ہزار دس ہزار یا بیس ہزار آدمی کے اندر شامل ہو گئے جو طواف کر رہے ہیں اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہے کہ آپ پوری اس زندہ انسانیت میں سے ان بیس ہزار یا دس ہزار یا پانچ ہزار آدمیوں میں سے ہیں تو آپ سوچیں کہ اس وقت آپ کو اللہ پاک میں کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہوا ہے آپ میں چاہتے ہیں کہ یار یہ پندرہ منٹ میں طواف ہو جائے یا دس منٹ میں ہو جائے یا اور بھی جلدی ہو جائے جلدی جلدی میں کر لوں کیوں ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جو مقام اللہ نے اس, اس عرصے میں ہم نے دیا ہے کہ ہم ان پانچ ہزار یا سات ہزار یا بیس ہزار آدمیوں میں ہم اپنا وہ مقام اللہ کے سامنے گرانا کیوں چلا رہے ہیں کبھی سوچا ہم نے اچھا پھر جب طباع کریں تو اللہ سے مانگے اللہ سے مناجات کریں آرام سے کریں اور اشاک کی طرح عاشقوں کی, کی, کی, کی طرح اللہ کے اس گھر کا طباف کریں اپنی توجہ پوری کیونکہ تو کہتے ہیں نا اسپی کرنا جیسے نماز ہے تواف کے اندر کاغت اللہ کو دیکھنا منع ہے میرے مسئلہ مفتی حام زیادہ بہتر بتا دیں سواف کے اندر اپنی اپنا چیسٹ جو ہے وہ پورا کابے کی طرف کرنا بھی منع اسی طرح کابے کو دیکھنا نظر پڑ جائے تو کوئی پرواز تو باطل تو نہیں ہوتا مگر اربند منع ہے آپ جس طرح ایک آشق اپنے محبوب کا سر کا چکر لگا رہا ہے اب جب آشق اپنے محبوب کا گھر کا چکر لگا رہا ہے اور محبوب اس کی سن رہا ہے تو آپ نے کبھی یہ سنا کہ مجموعہ نے کوئی کتاب پڑھ کے سامنے کتاب رکھی اور وہ زور سے لگا کا سنا دے اس تھا گھر کا چکر لگا ہے نہیں اپنے دل کو پورا حاضر کریے اور اللہ سے مانگیے اپنی زبان بھی مانگیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے اللہ سے ڈائریکٹ ون ٹو ون ہو کے مانگیے تب اللہ اور آپ کے بیچ میں کوئی نہیں ہے ویسے تو کبھی بھی کوئی نہیں ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کے بالکل ممبے پہ آپ پہنچ گئے ہیں مرکز تجلیات پہ آپ پہنچ گئے ہیں اب یہ موقع ہے اللہ سے مانگنے کا ایک عاشق کی طرح اللہ سے مناجات جات کر کے ساید چکر جو ہے نا کس طرح سکون سے آرام سے اللہ کی یاد میں آنسو بہاتے ہوئے اللہ کی یاد میں مگن آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ دائیں کون ہے اور بائیں کون ہے آپ کو ہوش ہی نہ ہو کہ یہ آدھا گھنٹہ لگ گیا یا ایک گھنٹہ لگ گیا کیا فرق پہنچتا ہے کہتے ہیں محبوب کی زلف جتنی لمبی ہوتی ہے اتنی حسین لگتی تو انسان جتنا زیادہ وقت آرام سے طواف کرے گا اس کا مطلب اللہ سے اور زیادہ مان سکتا ہے اور زیادہ اللہ سے منازاد کر سکتا ہے اور زیادہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ رہے گی تو آرام سے بالکل اشاف کی طرح اللہ کو ون ٹو ون جان کے اپنے دل کو حاضر کر کے اللہ سے مانگیے اللہ کے اسے مناجات کیجئے ایک ایک اپنی مجبوریاں اپنے مسائل جیسے میں نے عرض کہ لمبی ہوتی ہے اتنی اچھی لگتی جیسے آج اس کی حضرت ڈاکٹر اسماعیل محض احمد صاحب دعوت البک جو حضرت شیخ الحدیث بڑے پرفارمنس ہے امریکہ میں ابھی کینیڈا میں ایک دفعہ اس میں ان کو بڑی لمبی ایمیل کی اور میں نے بہت معذرت تو اس پہ انہوں نے یہ مجھے لکھ کے بھیجا کہ محبوب کی جلش جتنی لمبی ہو اتنی اچھی لگتی ہے آپ دشن جتنی لمبی بات کریں مجھے اچھا لگتا ہے اسی پر میں عرض کر رہا ہوں کہ جب جتنا لمبا آپ اللہ سے باتیں کریں گے اتنی اللہ کی رحمت آپ کے متوجہ ہوگی اتنی دیر آپ اللہ کی وہ خصوصی ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ آپ انجوائے کر رہے ہوں اور ایک ایک چیز بہانے بہانے بہانہ بہانا ڈھونڈئے بات کرنے کے لیے جب کسی کو کسی محبت ہوتی ہے تو وہ بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بہانہ مل جائے تاکہ میں اپنے کو معن کر لوں اس کو کوئی کوئی واٹس ایپ میسج کر دوں کوئی فیس بک پہ اس کو اسٹیٹس اپڈیٹ کر دوں بہانے چاہیے اس کو جی تو اللہ کی خدمت سے آپ کو ایک ایسی اور بہترین معنیٰ مل گیا ہے بلکہ ایک حجت مل گئی کہ آپ, آپ اللہ کے یہاں گھر پہ پہنچ گئے ہیں اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے دونوں ہاتھ کھول کے متوجہ ہے آپ منازاد کر کے اللہ سے ایک ایک چیز اللہ کو ایک ایک اپنا دکھ بتائے سکھ بتائے وہ چیز بھی بتائیں جو نہیں بتانے کی اللہ کو تاکہ کیا ہے کہ وہ جو جب آپ ون ٹو ون اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے اللہ کی ویسی رحمت آپ پہ متوجہ ہوگی آپ دیکھیں یہ کباف جب آپ کر کے فارغ ہوں گے نا پھر آپ اپنی روح کے اندر اپنے اندر دیکھیں گے اللہ ہم سب کو یہ سوئی فرمائے آپ جائیں اس انداز سے اور وہاں پھر اس انداز میں تواف کر لیں اس کے بعد آپ اپنے اندر ایک ہلکا پن محسوس کریں گے اللہ کے ساتھ ایک کنکشن محسوس کریں گے اللہ پاک بہت قدر جان ہے اللہ پاک بہت قدر پان ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے کہ نہیں چاہے ہمارے اندر ایک فرق. عرب کمی کوئی دعویٰ نہیں ہے. اس پہ کوئی ہمیں شب بھی نہیں ہے گنا بھرے ہوئے ہیں مگر تھوڑی سی بھی جب ہم کوشش کریں گے تو اپنے اللہ کے ساتھ دل کا تعلق اخلاص کے ساتھ قائم کرنے کا آپ اس کے سواراٹ وہی اسی وقت دیکھیں گے بعد میں بھی نہیں سوار آپ فارے ہوں گے آپ کو ایک حلاوت محسوس ہوگی ایک نشہ کا محسوس ہوگا جیسے ایک محبوب محبوب سے ایک عاشق اپنے معشوب سے جب ملتا ہے نا تو پھر نہ وہ باتوں کی لفظوں کی بات افراد میں کوئی محتاجی نہیں رہتی صرف محبوب کی قربت میں بہت ساری ساتھ رہنے میں ہی بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں اور سنی جاتی ہیں مگر نہ لفظوں کی محتاجی ہوتی نہ اشاروں کی محتاجی ہوتی تو پھر اس لیول کی کمیونکیشن اللہ سبحانہ اللہ سے آپ کی جوڑی آئے گی اسی طرح سفا و دیوانہ دیکھیے بھی کیا انسان دیوانہ بھاگ رہا ہے اس میں لوجیکل کوئی سینس نہیں ہے اگر دیکھیے آپ یہ سارا عشق کا معاملہ ہے ادر وائز اس میں کیا لوجی کے لیے آپ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی بھاگ رہے ہیں سات چکر لگا رہے ہیں اس میں ہی کیا ایسی ہے جی یہ کیا باد نہیں یہ تو عاشقوں کا انداز ہے انسان دیوانہ وار اپنے رب کے حکم کے دیوانہ پر مانگے اور اس میں بھی اللہ سے مناجات کرتا جا رہا ہے اللہ سے مانگتا جا رہا ہے اللہ سے باتیں ہی کرتا جا رہا ہے اللہ کو اپنی اپنی پوری محبت کا اظہار کرتا جا رہا ہے اللہ مجھے تو تج سے بڑی محبت ہے یا اللہ تھی تو, تو مجھ سے محبت کر لے کہ اللہ میں تو ہمیشہ تیرا ہی غالب ہوں یا اللہ تھی مجھے اپنا آپ عطا کر دے تو بھی مجھے مل جا یا اللہ دیکھ میں تو گھر باہر چھوڑ کے آ گیا اللہ میں تو خاندان والوں کو چھوڑ کے آ گیا یا تو سب کو چھوڑ کے آ گیا اللہ میرے پاس تو کوئی کپڑے بھی نہیں ہیں یہ دو چار نہیں ہے اللہ اب تو سب چیزوں سے خالی ہو گیا یا اللہ اب تو مل جا یا اللہ اب نہیں ملے گا تمہیں پتہ نہیں پھر میری زندگی میری موقع آئے گا دن کے نہیں آئے گا یا اللہ یا اللہ یہاں سے یا اللہ کوئی اپنے گھر پہ ملا کے کوئی سخی دکھی ہاتھ نہیں تو, تو یا اللہ تو سخیوں کا سخی ہے یا اللہ تھی نے مجھے اپنے گھر پر بلا لیا ہے یا اللہ, اب یا اللہ مجھے بھی تم بھر بھر کے عطا کر دے یا اللہ تب بل مانگے اپنی مخلوق کو بیٹا ہے یا اللہ تو, تو پخار کو بیٹا ہے کہ اللہ میں تو مسلمان ہوں یا اللہ مسلمان نہیں ہوں اس کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نے مجھے پیدا کر دی کبھی ہم نے ان نعمتوں کو سوچا ہے اللہ کے پاس آگے ان چیزوں کو وسیلہ بنائیے اپنے آپ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونے پہ اللہ کے آگے پیش کریے اجتناز کیجیے کہ اللہ آپ ہی نے تو مجھے سب سے افضل امت میں اپنے پیارے نبی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا ہے کہ اللہ آپ مجھے اتنی محبت کرتے ہیں اللہ کیا اللہ پھر جو ایک امتی کا جس طرح ایک شان اور جس طرح ایک طرح تیرے ساتھ محبت کا تعلق ہونا چاہیے اللہ تعلق مجھے بھی تو کیا فرمان اللہ میں ساری زندگی گناہ کرتا کرتا تھک گیا ہوں یا اللہ میں تھک گیا ہوں یا اللہ اپنی پریشانیوں سے تھک گیا ہوں یا اللہ اپنے گناہوں سے تھک گیا ہوں یا اللہ اللہ اب تو تو پاک کر دے اللہ میں جانتا ہوں میں تو بہت کمزور ہوں مجھ سے تو پھر یہ گنا ہو جائیں گے اللہ تم تو, تو پاک کر سکتا ہے غزالی رحمت اللہ نے فرمایا نا اپنے اس گناہ سے بھی توبہ کرو جس کو تمہیں یقین ہو کہ دوبارہ ہو جائے کیوں ایک کم از کم پچھلی گناہ سارے معاف ہو جائیں گے کیوں تم سمجھتے ہو کہ تم نہیں چھوڑ سکتے اللہ تو چھوڑوا سکتا ہے نا تین ہو سکتا ہے کہ تم توبہ کرو اور تمہاری موت آ جائے تو وہاں پر اللہ کو چپک جاؤ یا اللہ نے تو کیا کہ جنت میں بلا کے کوئی باہر نہیں جائے گا یا اللہ جب جنت سے بڑھ کے یہ تو تیرا گھر ہے اللہ یہ تو تیرا گھر ہے اللہ اب تو مجھے تم یہاں بلا لیا ہے یا اللہ اب یہاں بلا لیا ہے تو اللہ اب باہر مجھے یہاں سے کبھی مت نکالنا مجھے کبھی کوئی ایسے عمل کرنے کی مہنت ہی نہ دینا کہ جو قیامت کے روز رسمائی ہو جس کی وجہ سے میں جنت سے ہی نکل جاؤں کہ اس انداز میں کبھی ہم نے یہ باتیں تو سوچی ہی نہیں ہے نا ہم اگر دعا مانگتے نہیں ہے تو رکی رہتا یا اللہ میرے بچوں کو اچھا ہو جائے میرے والدین کو صحت ہو جائے میرے بیوی بچوں کو صحت ہو جائے مجھے مال مل جائے مجھے گاڑی مل جائے میرے فرانی چیز مل جائے یا اللہ مجھے مل ضرورت آٹھ بس ہماری رٹی دعائیں کسٹ کی طرح ہم پڑھتے رہتے ہیں اور آخر میں چلے یار اچھا ٹرمی کرتے ٹرمی کا مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ کچھ سوچنا بھی نہ پڑے ہم سات چکر ہو جائے وہ صرف ہم ایک زمین چکر مار رہے ہوتے ہیں تجوی گھوم رہی ہوتی ہے ہاتھ میں کسی کا کوئی دہان نہیں ہوتا تصویر میں اگر کچھ تجوی کرنا منع نہیں ہے بہت اچھا عمل ہے اگر آپ چکروں میں بھی تجوی اس انداز میں پڑھنے کی جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ اور ہر الحمدللہ کے ساتھ آپ کا بال بال اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور اس وقت آپ اللہ کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے دیکھو مجھ پہ کیسے کیسے رحمت کر دی الحمد للہ اللہ آپ نے مجھے آخر کا فرما دیا دی. الحمد, دی. الحمد اللہ آپ نے مجھے یہاں بلا دی الحمد للہ آپ نے مجھے بچے کا فرما دیا ایک ایک نعمت کو اللہ کے آگے پیش کر رہا اس کا شکر ادا کر رہا ہے اور پھر آخر میں دل میں نظامت کرا کہ اللہ میں تو تیری تو نعمتیں اتنی زیادہ اللہ میں تو شکر ادا ہی نہیں کر سکتا یا اللہ بس میری طرف سے تو ایسی قبولیت کر رہے شکر کی جیسا تم جانتا بہتر ہے میں تو کہی نہیں سکتا اپنی ناکارگی کمزوری اللہ سے آگے پیش کیجیے اپنی کمزوری اللہ سے آگے پیش کیجیے اللہ کی آمت وہ توجہ ہوگی ویسے اللہ کے خزانوں میں توازو نہیں ہے جس کے خزانے میں جو چیز نہیں ہوتی وہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے کیونکہ اللہ اللہ تو اللہ پاک ہے رحم اللہ حاصل ہے اس کے بعد توازو کیسی مگر وہ اس کے بڑا قدردان ہے کہ جب کوئی آدمی توازن سے اپنے آپ کو اللہ کے لیے گرا دیتا ہے اللہ اس کو, اس کو پھر اٹھا لیتا ہے جب کوئی توازن سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ پاک اس کو پھر اٹھا لیتے پھر اس کو دی جی دنیاوی اکول ساری عزت اللہ پاک اس کو ڈھیر کر دیتے ہیں اس کی قدموں میں اس کے خزانے تو بڑے وزیر ہیں مگر ہم نے کبھی اس کے احسانات کو پہچانا ہی نہیں ہم نے تو اس کے احسانات کو اپنا پیدائشی حق سمجھائے اور جب ذرا کوئی تکلیف آ جائے تو ہم نے اپنا حق سمجھا ہے تو اس پہ یہ جتائیں کہ اللہ تیرا تو یہ فرض اور معذوب اللہ کرنا اور تو نے نہیں کیا انداز یہ نہیں عاشقوں کا انداز یہ نہیں ہوتا ایک عاشق نے کہا نہ نصیب دشمن کے سر دوست سلامت کی دکھن راز بائے نہ دشمن ذرا یا اللہ نہ شسیب دشمن دشمنوں کو بھی یہ بات نصیب نہ ہو کہ خنجر سے وہ ہلاک ہو یا اللہ دشمنوں کو بھی یہ نعمت نصیب نہ ہو کہ تیرے خنجر سے وہ ہلاک ہو سر دوست سلامت کے تو خنجر آزمائے تیرے دوستوں کے سر سلامت رہے کہ تو ان پر خندر آزمہ کیا مائنگ ہم تو اس شعر کے معنی بھی نہیں سمجھ سکتے ہمیں یار یہ اچھا ہے عجیب بات کر رہا ہے کہ بھائی یا اللہ تیرے دوستوں کے سر سلامت ہے دشمنوں کو تکلیف نہ مجھے تکلیف دے دے یہ یہاں عشق کی بات اس میں راز کیا ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں تیری نعمتوں سے تیری نعمت ہے نا مجھے یہ بھی گوانا نہیں کہ جب تم کسی پہ اپنا اتاب دے گا تو توجہ کچھ نہ کچھ تو اس پہ جائے گی نا آپ جب کسی کو ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ تو کسی درجہ اس پر اوپر ہوتی ہے نا یہ آشق کہتے اللہ مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں کہ اگر تیرا کوئی اطاف بھی ہے وہ بھی میرے پہ ہو تاکہ تم اس دوران بھی تو میرے پہ ہی متوجہ ہے تیری نگاہ مجھ سے ہٹے نہیں کسی وقت بھی چاہے پہ ہو چاہے اطاپ پہ ہو کچھ بھی ہو جائے بس سارے دوست سلامت کے تو خنجر آزمائی ایسا دل بنا کے تو جائیں ایسا دل بنا کے تو جائیں اس کے یہاں کنجر ہے ہی نہیں یہ تو ایسا دوست ہے جس کے خنجر ہے ہی نہیں جس کے ہاں اتا ہی آتا ہے اتا ہی آتا ہے پھر آپ دیکھیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ جو ظاہری مسائل بھی ہمیں لگتے ہیں جب زائراً اگر وہ آ بھی جائیں گے تو ان کے اندر ایک ایسی مٹاوت پٹاس اور حلاوت اور اللہ پاک ایسے ایسے مقامات پھر کھول دیں گے حقائق کھول دیں گے ادھر ڈائمینشن ویسے کھول دیں گے کہ آپ اس وقت کہیں گے کہ شکر ہے کہ یہ ہو رہا ہے میرے صاحب مجھے اتنے بڑے درجات مل رہے ورنہ مجھے یہ درجات ملتے ہی نہیں یہ حرم میں کباب کا عمرے کے بیان اور کہتے ہیں کہ مکے میں خصوصاً کلم کا زیادہ ورد کریں گے قرآن کی تلاوت پہ جو سب سے زیادہ کباب ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ عمرے سے بھی زیادہ کباف پہ زیادہ زور دیں اور جو مختصر اس پہ جاتے ہیں اور ہمارے یہاں خصوصاً طواف کی بات مراقبہ تلاوت کلمہ اور انتہائی ادب سے رہیں یہ بہت اور بازاروں کے چکر میں اپنی توجہ آپ دیکھیں آپ اللہ کے گھر پہنچ گئے اللہ پاک نازل ہے اللہ کے گھر پہنچ گئے وہاں آپ کی توجہ ہوٹل میں آتے ہی بلکہ آج کل تو مصیبت یہ ہے کہ شاپنگ مالز میں ہوٹل کے رستے کے اندر شاپنگ مالز اندر گھستے ہی پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کہاں آئے ہو ایک زمانہ تھا جب یہ شاپنگ مالز کے فتنے نہیں تھے انسان حرم سے نکلتے بھی سیدھا سادہ ہوٹل میں چلا جاتا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آج تو رستے کے اندر ایسی دکانیں اور ایسی دنیاوی چیزیں لبھانے والی کہ جو کہتی ہے تو اس نے سارا گھنٹوں بیٹھ کے حرم کے اندر منائی ہوتی ہے وہ منٹوں کے اندر ہوٹل پہنچنے سے پہلے اڑا چکا ہوتا ہم نے اس کو ریزنس ٹوریزم بنا دیا نا ایک دیجیے سے تو ہر چیز آتے ٹھیک ہے جی بہت خبریں کپڑے لینے کا جوفیاں لینے کا گھڑی لینے کا زندگی پڑی ہے وہ تو تم اپنے ملکوں میں بھی لے سکتے تھے عاشق کو کسی اور چیز کی ہوش ہونے ہی کیوں چاہیے اور وہ اب اللہ کے گھر پہنچ گیا اللہ کی رحمت ہم اس کے خصوصی متوجہ ہے اللہ تو آپ کی طرف متوجہ ہے اور آپ کسی گھڑی کی طرف متوجہ ہے کسی ڈیوٹی کی طرف متوجہ ہے. کسی لباس کی طرف متوجہ ہے آپ خود بچائیے یہ حیا کا بھی کوئی تقاضا ہے کہ اللہ پاک یہی کہ تم مجھ سے اللہ کے میرے بندوں مجھ سے حیا تو کرو کہ میرے گھر میں آ کے کسی اور چیز یعنی مجھ سے کوئی اور چیز تمہیں بہتر نظر آئی ہے میرے گھر کے پاس میرے گھر میں مجھ سے کوئی بہتر چیز تمہیں مل گئی ہے کہ اب میری طرف سے نگاہ اٹھا کے تم ان چیزوں میں مغل ہو گئے مجھ سے غافل ہو گئے اسی طرح پھر مدینہ منورہ کی حاضری کے بارے میں دو تین چیز بہت ہو جائے گا دو تین چیزیں تو ایک تو ہمارے علما اور میں نے کہا کہ با خدا بیوان اوار با محمد ہوشیار دیکھو اللہ کے ہاں تو تم تمہاری دیوانیاں بھی چل جائیں گی اللہ کے ساتھ تمہارا ایک ناز نخرا اونچا نیچا کچھ بھی کرو گے بیوانیوں کی طرح بھی افٹے رہو کوئی غم نہیں اگر با محمد ہوشیار اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم کے شہر میں جاؤ آپ صم کی دربار عالی میں جاؤ تو انتہائی ہوش سے جاؤ وہ جگہ انتہائی ادب تھی ہے ادب کی نہیں انتہائی ادب تھی کی کیوں کیونکہ دنیا میں ہر جگہ تو اللہ موجود ہے مگر مدینے میں اللہ بھی ہے اور رسول بھی ہے یہ دو چیزیں صرف مدینے میں موجود ہیں مکہ میں بھی اللہ تو موجود ہے مگر رسول اللہ علیہ وسلم نہیں موجود مدینے کی یہ شان ہے کہ اللہ بھی مشہور موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو حصہ روزہ ابس کا مٹی کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتر کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ کے یہاں وہ عرش سے بھی قیمتی کعبے سے بھی قیمتی آسمانوں سے بھی قیمتی زمینوں سے بھی قیمتی اتنی اس, اس, اس مٹی کا مقام ہے کیوں کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اثر کے ساتھ لگی دی وہ سے کیم تھی وہ اشکیل تھی جگہ جا رہے آپ سے جاؤ تو وہاں ایک چیز کا جناب زیادہ سے زیادہ دروج شریف زیادہ سے زیادہ تلاوت اس میں بھی دروج شریف پڑھنے کا کیا طریقہ سوتوں کی طرح نہیں رکھنا آج وقت کا شریف اس کا بھی ایک عدب ہے کوشش کرے کہ جب وہاں روزہ دس پہ بھی اول جب حاضری ہو اور پہلے میں حاضری کا تھوڑا سا ہوں کہ جب انسان کی روزہ اندس پہ حاضری ہو تو پہلے ہی بالکل جس طرح اپنے محبوب کی زیارت کے لیے کوئی معصوب جا رہا ہوتا اور ایسی عظیم ہستی کے تو خوب گسر کر کے خوشبو لگا کے مردوں کے لیے خوشبو لگا کے عورتوں کے لیے نہیں مگر صاف ستھرے جو بھی بہترین کپڑوں انسان کے پاس کسی بڑے سے ملنے ہم ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو کس طرح تیار کر کے جاتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ تو دو جہانوں کے سردار ہیں یہ تو وہ ہستی ہے جس کے لاڈ اللہ اٹھاتا ہے تو ہم کیا چیز ہے انتہائی ادب کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ کچھ بو لگا کے تیار ہو کے کہتے ہیں کچھ ستیہ کر کے جائے حرم شریف جائے پہلے نفل کا وقت نفل پڑے پھر یہ بالکل بالکل ایسا نہیں ایکچولی ایسا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں پر جماعت کا عقیدہ ہے کہ روڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں ان کو ایک خصوصی قسم کی حیات اللہ تاک میں عطا کی ہوئی ہے جو شخص روزہ اخرتے سلام ارتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈائریکٹ جواب دیتے ہیں. ہم یہاں سے درست پڑھتے ہیں تو دو فرشتے مقرر ہیں ہوٹل پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فنا فنا تو وہ سلام وہاں سے آپ سلام کہتے ہیں ڈائریکٹ سنتے ہیں آپ کو سوچے کو مذاق نہیں ہم تو وہاں افسوس کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں موجودہ شریف کے سامنے جاتے ہیں اور اپنا وہ موبائل کیمرہ آن کر کے یہاں تک کے اپنی پیٹ مدعہ شریف پہ کی اور موبائل کیمرہ منہ کے ہو کے سامنے تاکہ جی مجھے ہم نے بھی بنا دیا نا دینی سے آیا کہ جی میری تصویر ہو مدیہ شریف میں پیچھے اور میں کھڑا ہوا ہوں املہ کہاں کھڑے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے تم کر رہے کہ گنا بے لذ ویسے ہی فوٹو تم ہونا اور پھر تم فوٹو بھی کہاں لے رہے ہو اور کس انداز میں لے رہے ہو اچھا سائڈ میں بھی किसी پہ کسی دوست کو دے دے گا میرا یہ فوٹو کھینچنے کی جگہ نہیں تھی یہی بات ہے نا جسم حاضر ہے جسم دل تو حاضر ہے ہی نہیں اگر کسی آدمی کو یہ کہتے حاضر کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا رہا ہوں اللہ محمد پہلے ہی آدمی سوچ کر کے جاتا ہے میں نے زندگی میں کیا ہی کیا ہے میں تو گناہوں سے بھرا ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اعمال ہفتے میں دو دفعہ ساری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے تو وہ تو مبتلا ہے کیا میں جب آپ لوگوں کے سامنے جا کے کہ آپ اگر فرما دے کہ بھائی بھیجے تو امت کے لیے کتنے راتے جو ہیں اپنے پیر وغیرہ آ گئے امت کی مقرر مانگ سے مانگ سے اور امت کے لیے گر گراتے گراتے میں نے تو اپنے صحاف نے اپنے صحابہ پہ اپنے اہل بیت پہ ساری مظالم ان کے برداشت کیے امت کے لیے اور تم نے میرے لیے کیا کیا میرے اتنے آسانات تھے تم تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ تم میری اسے شکل رکھو تم تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ تم میری سنتوں کی قدر کرو تم تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ تم میرے طریقے پہ کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو اس میں تو میرا انداز ہی پسند نہیں تمہیں تو, تو یہ پسند ہے کہ فلانے گلوکار اداکار کی طرح میرے بال ہوں فلاں اداکار کی طرح گلوکار کی طرح میری کمیز ہو میری پترون ہو تم نے اپنے آئیڈیا کس کو بنا تھا اگر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا تو روزے اندر حاوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ تو وہ موقع ہے کہ آدمی بالکل ڈر کے سلام کرنے سے پہلے خوب اللہ کو توبہ چوباط ہو کے جائے اللہ سے توبا کرے اور اللہ سے گردرا کے اللہ جس نے فرما دی میری مخروب کے سامنے یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری ستاری فرما لیجیے اور پھر جب اللہ حاضر ہوں تو محبتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیجیے اشکبار ہو کے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کی درخواست کی اپنے لیے دعا کروا لیجیے بالکل ایک تو چالیس کا بھی مزاج ہے اور آپ سے بھی عرض کرتا ہے کہ جس کو موجود موقع مل جائے تو اپنی طرف سے سلام پیش کرو اور جو یاد آ جائے اس کی طرف سے سلام پیش کرو یور آپ کو فلاں کا سلام فلاں کا سلام فلاں کا سلام جس نے کہا اس کا بھی پیش کرو جس نے نہیں کہا اس کا بھی پیش کرو مگر مسلمانوں کا غیر مسلم کا نہیں وہ لوگ جو علماء کے نزدیک مسلمان نہیں ہیں ان کا سلام نہیں سلام اس کا مسلمان ہوں ایک ایک کو یاد کر کے جب پیش کرو گے تو یہ چٹکلا بتا رہا ہوں یا ایک طریقہ بتا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو لینے کا آپ سے کتنے خوش ہوں گے دیکھو کہ میرا امرتھی کتنا اچھا ہے کہ میرے باقی امید سے اسے کتنی محبت کرتا ہے کتنی اس کو محبت ہے کہ اس کو یہ فلاں یاد ہے ہم اس کے ملک میں فلاں یا اس کے لیے بھی سلام اس کا سلام اس کا سلام, اس کا سلام. اس کا سلام. یقیراً جب آپ واپس آتے ان لوگوں کو بتائیں گے کہ جی آپ نے فلام صاحب میں نے آپ کا سلام نام لے کے پہنچا دیا وہ کتنی اس کے دل میں محبت آپ کے لیے آ جائے گی کہ ایسی جوڑ کی کہتے کہ اللہ کو بھی کتنا پسند آ رہا ہے یہ کمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی توجہ ہوگی وہ تو ہو نہ یا تو اتنی محبت ہے اس کو میرے احمد اللہ پاک نہیں اللہ اللہ پاک کے کہیں گے کیا کہ اس میرے بندے کو اتنی محبت ہے میرے بندوں سے اللہ پاک کے یہاں سے یہ بہت بڑا عمل ہے کہ اپنے اللہ کے بندوں سے محبت کرنے کا یہ ولایت کا دروازہ ہے ولایت کا دروازہ آپ سے عرض کر رہا ہوں اللہ کے بندوں پہ نرمی شفقت اللہ کی مخلوق میں شفقت اللہ کی قرب محبت اور ولایت کا دروازہ ہے آپ رسم اللہ صاحب وسلم کے سامنے جب حاضر ہیں تو یہ بھی سب کو سلام بھی عرض کرے پھر رسول اللہ صعل وسلم سے اپنے لیے بھی دعا کروائیں اور باقی امت کے لیے بھی دعا کروائیں پھر ایک اور میں آپ سے عرض کروں چٹلے بتا رہا ہوں جب وہاں حاضر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو گواہ بنا کے ایمان کی تجویز کیجیے یا رسول میں آپ کے سامنے کرنا پڑتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ اللہ وسلم یا رسول اللہ اللہ وسلم آپ میرے اس کرنے پہ گواہ بن جائیے آج میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ اللہ ہے نیچے آپ سامنے موجود ہے اور میں آپ کی گواہی میں یہ پڑھ رہا ہوں سیاحت کے روز اس کلمے پہ آپ اللہ کے سامنے میرے لیے گواہ بن جائیے گا یعال اس میدان حشر میں یہ میں آپ کو امانت دیتا ہوں کلمہ سنا کے یہ امانت مجھے اس حشر کے میدان میں عطا فرما دیجیے گا یارسوسب میں امانت دیتا ہوں یہ امانت اللہ سے میرے موت کی وقت لیکاث مان دیجیے گا اللہ کی طرف سے یہ اقرار تو کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کو امین کے بنا دیجیے اپنے ایمان کا اور وہ بہترین امین ہیں جس نے آج تک امانت کے خیالت نہیں کی وہ کیا آپ کی اس ایمان کی ترجیح میں خیالت کر دے گا ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں وہ تو ان کی بات تو اللہ بھی رکھتا ہے ان کی ان کی بات تو اللہ کو بھی ناز آتا ہے لاڈ آتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اور جب اب, اب سوچیے تھوڑی ریورس انجینئرنگ کیجئے تو جب اس انداز میں آپ نے اپنے, اپنے ایمان کی حفاظت اللہ اس کے رسوخ کروا لی اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو بھی پھر انشاءاللہ ایمان والی زندگی اللہ پاک عطا فرما دیں گے ایسا نہیں ہوتا جب شہابہ کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا علما فرماتے ہیں جس کے بارے میں جنت کی بشارت ہو گئی اس کا یہ مطلب نہیں تھا حقیقت جنت کی تو بشارت اس صحابی کو آ کسی کو بھی مگر اس کا مطلب پھر یہ بھی تھا اس کے زیر میں کہ اب وہ کوئی ایسا عمل کرے گا ہی نہیں جس پہ اس کی ایسا مارکس نہ ہو پکڑ ہو اور شہادہ کی یہی یہ اشان تھی تو جب آپ اللہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیا اپنے ایمان پہ اور امانتیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی آپ نے تو آپ خود سوچیے اور آپ کی ایک طریقے سے آپ نے انشورنس پالیسی اسلامی زبان نے تقافل کر لیا اپنے ایمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کیا ہوگا کیا ہوگا آپ کی باقی زندگی بھی صحیح ہو جائیں گی جب آپ کی باقی زندگی صحیح ہوگی تو آپ کی ظاہری زندگی بھی امن چین سکون کی ہو جائے گی جس کے ایمان کا امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ خود سوچو کہ اس کی باقی زندگی جب وہ باہر نکلے گا تو اللہ اللہ پاک تو بڑے غیور ہیں اور اللہ پاک تو بڑا خیا کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوگا کہ امانت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس پڑی ہو اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ امانت ادا نہ ہو انشاءاللہ ایسا ہو نہیں سکتا اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے تو دیکھو تب یہ راج لار... اللہ سے بھی کر کے دیکھو اللہ کو بناؤ کبھی گواہ اپنا اللہ کو بناؤ کبھی گوارا اپنا اپنے ایمان کا کرما تجھے سونپ ہوں جاؤ اللہ میں یہ کرما اللہ کو سونپ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی کابت اللہ میں اللہ کو سونپ کے آؤ یا اللہ میں تیرے گھر پہ کرو کے سامنے بیٹھ کے یہ گواہی دوں کہ یا دیکھو سول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول اب رسول خود سوچو جب ایسی مقامات پہ یہ تو وہ چیز ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ وہ پھر فائل لاک ہو جائے گی وہ پیج جس کو کہتے لاک نہ کوئی اب اس میں ایڈمٹ کوئی کرے گا نہ, نہ اس کو کوئی ڈیلیٹ کر سکتا ہے جیسے کمپیوٹر میں آتا نا پیج لاک ہو جاتا پھر کچھ نہیں کوئی کر سکتا اللہ سے اپنے ایمان کو کروا لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایمان کی شہادتوں کو کروا لو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروا لو یا رسول وسلم میری فلاں پریشانی ہے یا دعا فرما دے. اللہ پاک میری مفرت فرما دے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ہیں تو جیسے صحابہ تشریف لا کے آپ صاحب حاضر ہو کے دعائیں کرواتے تھے اللہ کے رسول سے دعائیں کرواؤ اپنے لیے پوری امت اپنے عزیز اقارب کے لیے اپنے دشمنوں کے لیے اپنے دشمنوں کے لیے کیونکہ اللہ کے رسول امتوں کے ظالم امت کے ظالموں کے لیے بڑے شفیق تھے اور یہ دشمنوں کے لیے جب آپ اپنے دشمنوں کے لیے آپ کا سبھی دشمن ہے اس کے لیے بھی سفارش کر دیا اللہ اس کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیں اور یہ کس کی ٹریٹ ہے شیخ سعدی جیسے کہ کے مردانے رائے خدا دل دشمنا رانا کردم رتما کے اللہ والوں کی تو یہ صرف ہے کہ دشمنوں کے دل پسند نہیں کرتے جب تم اپنے دشمنوں کے لیے روزہ اندوست اور اللہ کے گھر میں جا کے ان کے لیے دعا کرو گے تو پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو پہلے ایک فرشتہ مقررہ تو مسرو کہ اللہ پاک یہ چیز پہلے تجھے اکافر مانگ آپ کسی کو بدوا دیں گے تو وہی فرشتہ کیا کرا دیں گے. اللہ پہلے اس کو دیدا کافر یہ کر کے وہ خریدے کر گیا تو پھر اس کو دلا جب آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرائیں گے اللہ پاک کتنا مہربان ہوگا ایک پہلے فرشتہ کے جائے وزا کو فرشتہ دعا مانگے گا حرم کے اندر روزے اندر پر سے فرشتہ دعا مانگے گا کہ اللہ اس شخص کو پہلے یہ نعمت اتوار فرمات آپ خود بتائیے کہ اس کو قبولیت میں کوئی شک ہے کہ ایک پاک فرشتہ اس پاک مقام سے آپ کے لیے دعا تھا آپ کی دعا قبول ہو نہ ہو اس کی تو لازمی قبول ہوگی آپ کے حق میں سب دنیا بھی مانگے دین بھی مانگے آخل بھی مانگے دنیا بھی مانگے دنیا مانگنا کوئی منع نہیں ہے اپنے لیے مانگے دوسروں کے لیے مانگے اللہ کے خزانے وسیع اور خوب جب روزہ اگوست میں حاضر ہو تو خوب تصل سے ایک ایک چیز وہی بات محبوب کی جلف جتنی لمبی ہو اتنا مزہ آتا ہے اپنے اس سلام کو بشد دل میں دوڑ دفعہ چاہیے ہر بار پرماتا یہ نہیں کہ ہر نماز پہنچ جائے دل حاضر ہے نہیں ہے نہیں جب اندر تڑپ ہو سلام کے لیے تب جائیے ہر وقت نہیں پہنچ جائیے نمبر نہیں پورے کرنے کوالٹی پوری کرنی کہ جب وہ دل حاضر ہو اور پھر وہاں جا کے پورا دل ہلکا کر کے آئیے ایک ایک چیز کا کتنی دیر لگ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری اپنی جنہیں ان کے قدروں میں رکھ کے آئیے ان کی محبت اللہ کی محبت جو غذا کی ان سے مانگ کے آئیے ان کی توجہات کی درخواستیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے دو تہوار پوری امت کے لیے گرگرا کے کر کے آئیے پھر دیکھیے آپ کو اس سلام سے جب آپ فارغ ہوں گے تو کیسا لطف آئے گا کیسی عقائیں آپ پہ شروع ہوں گی آپ وسلم کی زندگی میں تھی جب حیات سے دنیاوی حیات تھی تو کوئی چیز کو دیکھا تو اس سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا کرتے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاح و سلام پڑھیں گے اور پھر ان کی امت کے لیے سفارش کریں گے ان کے آگے اور اللہ کے آگے آپ صدل وسلم کو یہ عمر کتنا پسند ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے علماء فرماتے ہیں کیونکہ عادت ہے آپ علیہ وسلم کی اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں تو آپ جب وہاں سے ہٹیں گے تو آپ کو ان اللہ اس سے بہتر چیز روز اندر سے عطا ہوگی اہل نظر تو یہ دیکھتے ہیں ایسے نظر میں آپ سے ایسے ایسے عرض کرے ہیں ایسے ایسے بزرگ موجود ہیں جب روزے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت زیادہ نصیب ہوتی ہیں اور آگے تو بہت سارے حقائق ہے وہ عرض نہیں کرنے کے بھی مگر یہ نیمتیں ہمیں آپ کو بھی نصیب ہو سکتی ہیں اگر ہم اپنے دل کو وہاں حاضر ہم تو اپنے جسموں کو لے کے آ جاتے ہیں اور بس حاضری لگا کے نہیں حاضریاں نہ لگاؤ بعض اوقات مردوں کے لیے معجزہ شریف کے زیادہ دیر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوتا نہیں کھڑا کر رش ہوتا بیچارے کیا کریں تو تھوڑا سا پیچھے پہنے رک جائیں پھر دوسرا اسی طرح خواتین کے لیے معجزہ شریف تو حاضری نہیں ہو سکتی مگر سائڈوں میں جہاں ج... ریاض الجنا کی طرف حاضری ہو سکتی ہے تو وہاں بھی اسی انداز میں خواتین بھی حاضری کریں ایک اور مسئلہ کسی ایک بہن نے پوچھا جو ساجد نے مختلف نشائق سے بھی دریافت پھر کیا اور مفیان چلی کہ جب خواتین حاضر ہوں ابک اب معجہ شریف پہ خواتین حاضر نہیں ہو سکتی مگر ادب یہ ضرور ہے کہ جب روزہ اقدام سے حاضر ہوں تو نیکاب کر کے حاضر ہوں کیونکہ وہاں روز اقدس آپ سے بھی موجود ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں تو جیسے آپ صوم صحابیات سے پردہ فرماتے تھے تو ہرا کا تقرا ادب کا تقرا یہی ہے کہ جب وہ روزے افغان پہ بھی جائیں تو چہرے پہ نکات کر کے جائیں تاکہ جا آپ سے سرم کے لیے بائک تکلیف نہ ہو اچھا دوسری بار جو میں کر رہا ہوں علماء فرماتے ہیں کہ حرم شریف میں سے اس وقت علماء کا اس پہ رجمہ ہے کہ آپ حرم شریف میں کھڑے ہو کے کئی سے بھی سلام پڑھیں گے تو وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے تو اگر آپ کو معجہ شریف کو یا خواتین کو بھی بالکل قریب جا کر اگر موقع نہیں مل رہا تو تھوڑا سا کمرے دور بھی اگر ہوئے صرف بات یہی ہے کہ اپنی توجہ اس طرف رکھیے اور اس طرح جیسے میں نے کہا رہا ہے کہ راز و نیاز اللہ کے رسول سے کیجئے ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیجیے ان شاء اللہ وہ اسی علماء فرماتے ہیں کہ جہاں سے بھی حرم میں سلام انسان پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ وہ آپ وسلم ڈائریکٹ سنتے ہیں ڈائریکٹ اس کا جواب دیتے ہیں تو اس پہ بھی دل برداشتہ خواتین کے لیے بالخصوص ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ بالکل آخری یا الجنہ کے اس طرف سے نہیں بھی پہنچ سکی کہ کسی وجہ سے زیادہ وقت نہیں ملا تو پیچھے سے آپ کر سکتے اسی طرح ریاض الجنل میں جیسے میں نے عرض کیا تھا مکی کے لیے بھی ریاض الجمل میں آدمی داخل ہوئے تو اللہ سے مناجات مدارے اللہ آپ نے تو یہ فرم لیا کہ جنت میں جو ایک دفعہ پہنچا دیا جائے گا وہ کبھی نہیں نکالا جائے گا یا اللہ آپ نے تو اور یہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے یا اللہ آپ نے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے یا اللہ اب میں مجھے کامل یقین ہے کہ یا اللہ آپ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے آپ اپنے وعدے سے پکے اب مجھے یہ اللہ جنت سے کبھی نکالیے گا مزہ اللہ سے لاج سے پیار سے نیاز سے یہ چیزیں مانگ لیجیے آپ دیکھیے اس انداز میں آپ اگر اللہ سے مانگیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری کریں گے اور اسی طرح روزہ اگست رپ کے دن مدینہ میں رہیں خاص طور پر مدینہ کے بارے میں وہ کھاتا ہے کہ کوئی وہاں کی کوئی چیز کسی چیز کے بارے میں تحقیق اس کو برا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں ہے وہاں کے لوگوں کے بارے میں کوئی تان کرنا بالکل نہیں ہے دیکھو ان سے سب سے بڑی ہمارے نزدیک کہ اللہ کے رسول کے وہ ہمسائے ہیں ہم تو نہیں ہیں نا اب باقی جو بھی ہو اللہ جانے اور اس کا رسول جانے ہمارے لیے وہ بہت قابل احترام ہیں ہم اپنے سیدھا کام کہ بس اپنے ہوٹل یا گیارے رہائش سے وہ اندر جائیں اور سیدھا واپس آئیں ہمیں اور کسی چیز کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آس پاس کیا ہو رہا نہ کسی چیز کہتے کہ ایک شخص نے صرف نے ایک دفعہ مدینہ محدورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت اور کہا کہ دفاع ہو جا میرے شہر سے نکل جا تجہ میرے شہر کی چیزیں دہی کھٹی لگتی ہے تو پھلا بے چارہ بڑا رویا پیٹا تو احمد اللہ کسی مشاہد کے پاس گیا انہوں نے کہا کہ جاؤ ہم نے سنا کہ انتہائی سفارش حضرت ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قبول ہے کہ تم جاؤ ان سے سفارش کرواؤ جاؤت کے میدان میں ان کے مزار پہ جاؤ اور ان سے سفارش کروا لو کہتے ہیں وہ میدان میں گیا بہت گر گڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرما دیا ہے تم شہر چھوڑ دو اب اگر تم شہر نہیں چھوڑو گے تو تمہارا ایمان سلط کر دیا جائے گا تو اس وقت تم ان کے حکم کو چھوڑ دو اس میں یہاں ایک اور نقطہ سہنس کروں کہ ہمارے مشرف نے فرمایا کہ اہد کا مقام حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں مہاں کے یہاں حاضری ہو تو ان سے بھی خصوصاً وہ جگہ بہت دواؤں کی قبولیت کی جگہ ہے بہت یعنی ان کی سفارش کو بھی آچر سمجھے بڑے محبوب چلے آئے تو ان کی سفارش کہتے ہیں کہ روزہ در پہ بہت قبول ہے تو وہاں بھی خوب اشارے ثواب کر کے جائیے اور قرون ان سے بھی درخواست کر لیجیے اور وہاں اس مقام پہ اللہ پاک سے مانگیے کیونکہ وہ مقام اللہ پاک بہت کیا اللہ پاک کیا بڑا مقرر مقام ہے کتنے ستر سرادہ شہدا وہاں موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ آ آ موجود ہیں اس جگہ پہ کتنی بڑا برکت ہوئی جگہ ہے تو اس جگہ کی برکت سے مانگ لیجیے وہ بہت میں آپ سے یہ حقیقت آپ کو بول رہا ہوں بہت قبولیت کی جگہ ہے لوگوں کا یہ کیا کہتے ہیں آ, آزمودہ فارمولہ ہے کہ وہاں دعائیں مانگی اور الحمد للہ اللہ پاک نے فوراً وہ چیز عطا فرما دی ہے تو اس طرح اگر ہم وقت بہت زیادہ ہو گیا اس طرح اگر ہم اچھا اور جب آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بجا ہو تو اس طرح روئے پیتے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کی گوشت سے اس کو پتا ہے کہ دور جا رہا ہے جیسا ایک چھوٹا بچے کا پتہ ہے کہ اس کو کوئی دور ہاسٹل میں بھیج دیا جا رہا ہے اس کی ماں کی جدائی ہوگی لمبی اس طرح وہ روئے پیٹے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے فراق میں اگر اس میں ہم نے اپنے قلم کو حاضر کر کے اپنے باطن کو حاضر کر کے اللہ سے کنیکشن جوڑ کے عمرہ کیا تو آپ خود انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس عمرے کے بعد آنے کے بعد ایک تو آپ کی اندرونی بدلی ہوئی ہوں گی آپ اپنی روح کی پاسیز بھی خود محسوس کریں گے وہ جو ایک کنیکشن اللہ के بندے کے درمیان ہے اللہ اللہ کے درمیان ہے اس کنیکشن میں آپ ایک کرنٹ محسوس کریں گے اور بے طرح اس کے فوائد جو ہے محسوس کریں گے اللہ خاص ہمیں بھی اپنے محبوبوں اور آسکوں کے انداز میں ہوں.